بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے وہ عید الجال اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے وہ عید اور جب بیانے والی اونٹنیا بے ہو جائیں گی وہ اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے وہ ادل بہار اور جب دریا آگ ہو جائیں گے وہ اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی وہ ادل اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی و اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے وہ عید اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی وہ عید الجحیم اور جب دوزک کی آگ بھڑکائی جائے گی نہ اور بہشت جب قریب لائی جائے گی عالیمت نفسوم تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے بالکن ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں الجوار اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں لس اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے انہو لقول رسول کریم کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ علی مقام کی زبان کا پیغام ہے قوت عند جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا مطاع ثم امین سردار اور امانت دار ہے و ما صاحبكم بمجنون اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم دیوانے نہیں ہیں و لقد راہ بالافق المبين بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے وما ہوا علی الغیب بظنین اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں وما ہوا بقول شیطان الرجیم اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم کدھر جا رہے ہو اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے لمن شاء منکم ان یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے وہ مات اون اللہ رب اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا رب العالمین چاہے